کل بات کیا دوسری نکل گئی تو وہاں پر ان کو بلایا بھی تھا جب یہ پہلے نئے نئے جب یہ جو ہے مطلب عالم آن لائن کرتے تھے شروع کیا تھا انہوں نے تو اس ٹائم پر ان کو بلایا بھی تھا اور ہم تو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کو ایون ایک دو مرتبہ جو ہے مطلب دعوت بھی دی تھی کیونکہ مصروف بہت زیادہ ہوتے تھے کافی کچھ جو تھا ان سے ہو سکتا تھا ریلیشن بن سکتا تھا تو بہرحال جو ہے مطلب انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے نا انشاءاللہ بہت زیادہ محبت ہوتی لیکن یہ جو ویڈیو نے بہت زیادہ مقصان مطلب نقصان پہنچایا بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مطلب علم و عمل میں برکتیں اور رسکت عطا فرمائے اور ان کو اور سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے جو ہے مطلب سنی جو ہے مطلب جتنے بھی سنی مسلمان ہیں جو مطلب میڈیا پہ کام کرے پرنٹ میڈیا پہ کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو نا ان کے علم عمل میں برکت ہے ست عطا فرما اور ان کو جو ہے مطلب اور مزید جو ہے وہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مطلب سنیت کا کام اور بڑھتا ہے اور میں آپ کو ادرت ایک اور بات بتاؤں اس دن یہ مصطفی بھائی نے ریکارڈ بھی کیا ہے یہ یہ آپ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو بتائیے گا بھی ضرور بات یہ جو ہے مطلب دیوبندیوں کا روم ہے اس میں جو ہے نا یہ وائٹل نام کا ان کا کوئی مفتی ہے پتہ نہیں کہہ ہے وہ دو نمبر مفتی ہوگا تو وہ جو ہے مطلب وہ بینوری ٹاؤن سے جو کراچی کے اندر بینوری جو ہے گروارا ادھر سے جو ہے مطلب یہ وہ مطلب بات کر رہا تھا اور اس نے بتایا کہ جو یہ مطلب ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا جو ہے مطلب ان پہ جاری بات ہے وہ دیوبندیوں کا جو وہ ہے بڑا قبیس Uh, اس کا نام جو جس کے دو دانت خرگوش کی طرح باہر ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا بھائی oh, uh, محمد بھائی اجاز uh, صاحب آپ کا مجھے پتا چل گیا آپ ذرا کنٹرول کریں نے جو ہے مطلب یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ انہوں نے جو ہے ایک ان سے غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے توبہ کی تھی تو اس میں کیا مزہ کیا آپ بھی توبہ کر لیں میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معافرمائے توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام گناہوں سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت آپ بھی توبہ کریں میں نے بھی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے امین اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے آپ بار ڈاٹ دیں گے پھر ڈاٹ دے دیتے ہیں آپ کو تو جو ہے مطلب جب مفتی صاحب نے آپ کو کلیئر کر دیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے جب علماء گرام آپ کو کلیئر کر دیں تو پھر آپ کو بہت نہیں کرنی چاہیے تو حضرت جب آپ فری ہو جائیں تو ہینڈ ریسک کر دیجیے گا مجھے پتہ چل جائے انہوں میں بولتا رہوں گا پھر اچھی بات نہیں کہ آپ کے پتے بولو تو میں جو یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ وائٹل جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تکی عثمانی ہاں جی تکی عثمانی اس کا نام یاد آ گیا وہ تکی عثمانی سے وائٹل نے فون پر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پوچھا کہ جی آپ نے بھی فتوی پہ کے تو انہوں نے کہا بھائی ہماری مجبوری تھی ہم مجبور ہو گئے تھے ہمیں ان کو سائن کرنی پڑی تو جو ہے ہم جو ہے مطلب اس اس طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا مطلب یہ اندر سے منافقت ان کی ظاہر ہو رہی تھی تو وہ ہمارے جو ہے نا وہ مصطفی والے ریکارڈ بھی کیے ان کی باتیں اور ان کی منافقت بتانے کے لیے کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں جو بھائی جو بات کرنی ہے حق پہ ہو تو اب حق پہ بات کرو یہ کون سی جو ہے نا تم کہہ رہے ہو کہ اندر سے تم نے اس پر فتوی پہ سائن بھی کر دیا اور پھر کہہ رہے ہو کہ جی میں مجبور تھا اور مجھے مجبوری میں سائن کرنا پڑا تو یہ یہ کون سا مفتی ہو گیا پھر یہ اس کو مفتی آدم جو ہے نا وہ وہاں کا بنایا اسرائیل کا تو جو ہے مطلب اس طرح کہ یہ مطلب خواصے کرتے ہیں اور انہوں نے ایک اور طالبان کے بارے میں بھی جو ہے نا انہوں نے کہا تھا وائٹل بتا رہا تھا کہ یہ جو لانوی تھا یا پتا نہیں شامزی تھا اس نے جو ہے مطلب فتویٰ دیا تھا کہ جو طالبان سے لڑے وہ کافر اور یہ فتوا ان کے پاس موجود ہے اور وہ انہوں نے بھی چھپا کر ہے تو اس طرح جو ہے مطلب یہ اتنے بڑے جو نا مطلب منافق ہیں اور انہوں نے جو نئی منافقوں کی کتاب جو لکھی ہے وہ بھی یہ سامنے نہیں سامنے آنے دے رہے منافقت کے اصول تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ ان دیوبندی وابیوں سے جو ہے سارے مسلمانوں کو بچایا ان بد عقیدگوں سے اللہ تعالیٰ یہ سنوائیں گے ہاں جی حضرت بالکل آپ جب ڈاکٹر صاحب کو لے کر آئیں گے تو وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ جو ہے مطلب مصطفی بھائی کے پاس موجود ہے وہ انشاءاللہ پلے کریں گے تاکہ وہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کس طرح کے نہیں حضرت مصطفی بھائی کے پاس ریکارڈنگ ہے میرے پاس نہیں ہے وہ اس دن سنا بھی رہتے نہیں میرے پاس نہیں ہے وہ مصطفی بھائی کے پاس ہے تو وہ انشاءاللہ جب وہ ابھی آن لائن ہوا نہیں جب ہوں گے تو انشاء اللہ سنائے تو اس طرح جو ہے مطلب ہمیں بھی جو ہے مطلب ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت ہے الحمد اور حقیقت ہے کہ مطلب جو ہے ڈاکٹر صاحب والے بارے میں جو کہا تھا انہوں نے وہ یہ وائٹل نے کہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں طالبان کی بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا تھا جو اس نے کیا کہتے ہیں ہاں جی وائٹل نے جو اس کے بارے میں مطلب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا تھا ان کی بات کر رہے ہیں یا جو ہے کیونکہ وہ جو تھا نا جو دیوبندیوں کا تھا دیوبندیوں کا جو ہے تکیس مانی اس سے فون پر وائٹل نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس فتفے پہ سائن کیسے کر دیا تو وہ کہتے ہیں بھائی میری تو میں تو مفتی اعظم پاکستان ہوں میری تو جو ہے نا جملے بھی لوگ اجت لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ وائٹل کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کو مائک پر آن لائن کرتا ہوں آپ ہمارے روم میں یہ بات بتا دیں ڈاکٹر اس کے بارے میں کہ عمر امریک حسین صحیح بندہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ آواز وہی بتا رہا ہوں میں کہ اس نے کہا تھا کہ مطلب تقیر زمانی کی آواز ہم آپ کی آواز جو ہے نا روم میں سنا دیتے ہیں ہمارا جو ڈی ایف ڈی روم ہے اس میں تو اس نے تقی عثمانی نے کہا نہیں نہیں فون پر بالکل نہیں سنانا تو میں جو نا صرف تمہیں بتا رہا ہوں اور تم بھلے لوگوں کو بتا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میری تو لوگ آواز کو بھی حجت سمجھتے ہیں مطلب میری آواز کو بھی لوگ جو ہے مطلب فتوا سمجھتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا میں فون پر نہیں بتاؤں گا میری آواز نہیں وہ بتانا کسی کو تو اس لیے جو ہے نا مطلب صرف اس نے ان کے الفاظ جو ہے وہ سنائے تھے اس میں وائٹل نے روم میں کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے تو اس لیے جو ہے نا مطلب یہ عامر اللہ کو حسین بندانی ٹھیک یہ مجبوری میں جو ہے نا مفتی صاحب نے سائن کیا اور ایک اور وہ یہ ایم کیو ایم نے جو ہے نا یہ بنائی ہے تنظیم ان کی جو ہے علماء کمیٹی جو بنائی ہے اس میں جو ہے نا یہ حضرت ہی بتا رہا تھا مجھے نہیں پتا اس کا وہ کہہ رہا تھا کہ مفتی سرفراز نیمی صاحب بھی جو ہے نا اسی کمیٹی میں تھے اور جو ہے نا ان کا جو ہے جو بندیوں کا بھی کوئی ہے کمیٹی کے اندر تو وہ ادھر بھی اس کی بھی بتا رہے تھے کہ وہ مجبوری میں ہم جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے مطلب ہمارے جو ہے مطلب مجبور ہیں ہم اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو ایم کیو ایم سے لڑے گا کون اور اس طرح اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کر رہے تھے خفیہ طور پر بیٹھے ہوئے تو اتفاق کی بات ہے کہ ہم جو ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے تھے نیوٹرل نک تو بہرحال جو ہے مطلب ہم نے یہ باتیں سنی ان کی Uh, حضرت الفاظ جو ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں جو ہوں عامر لیکت حسین جو ہے میں سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں مطلب جو اس نے جو بھی کہا ہے اور جو ہے میں مجبوری میں میں نے فتوی پر سائن کی ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا اس کے یہ الفاظ سے. کہ میں جو نا مطلب جس طرح وہ حکمت عملی جسے دوسرے الفاظوں میں کہا جاتا ہے کہ حکمت عملی کے تحت جو ہے نا میں نے مجبوری میں سائن کی ان کی مجبوری منافقہ تھی اصل اور کیا تو یہ وجہ تھی تو حضرت آپ آ جائیں مائک جی بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ عما اب ہم جس کی جانی باتیں ہیں میں آپ کا مشکور ہوں ہم نے بہت رکوم کی آج بہت سے موضوعات پر بسم اللہ رحم الرحیم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 جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف سے در جاری ہے کتاب الایمان ہم مکمل کر چکے پڑھ چکے کتاب العلم اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے کتاب العلم میں آج ہم باب پڑھیں گے باب العلم رات کے وقت علم اور نصیحت کی بات کرنا حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی نے روایت نقل فرمائی سنیے گا حد صدا کول اخبرانہ زہری ان ہند ان, ان, ان سلامت نبی صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ ام سلم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوئے فقال فرمانے لگے سبحان اللہ ما انزل لچ من الفتن آج رات کتنے فتنے مجھے دکھائے گئے وما فتح من الخزائن اور آج رات مجھے کون کون سے خزائن خزینے خزانے دکھائے گئے جرا والیوں کو جو حجرہ میں خواتین ہے جو ازواج مطحرات ہیں انہیں بیدار کروں فوروف بکاس یتی دنیات الفلاخ اور پھر ایک خاص بات بتائی عورتوں کے لیے کہ عورت ہیں جو متحرات خواتین کی طرف علم منتقل کرنے کے حوالے سے ان کی بڑی ذمہ داری تھی تو خواتین کو جو زیادہ تر علم پہنچایا گیا آگے بڑھایا گیا اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور دیگر سرکار کی ازواج کا بڑا کردار رہا ہے اور انہوں نے بہت علم آگے پہنچایا ہے اس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوروب بقاص دنیا بہت ساری ایسی عورتیں جو دنیا میں تو لباس پہنتی ہیں آر اچن فلاخرہ آخرت میں برہنہ ہوں گی تو جناب اس باب کے عنوان میں دو امور کا تذکرہ کیا گیا نمبر ایک رات کو علم کی بات کرنا اور نمبر دو رات کو نصیحت کرنا ٹھیک ہے نصیحت بھی اور علم کی بات کی ٹیولپ لیجنڈ بھائی پوچھ رہے کہ ہینڈ ڈریس کیوں کیا ہے تو انہیں بتا دیں کیوں کیا ہے بھائی بھائی ہمارے یہاں دس کا انداز ہے محترم ٹولپ بھائی اور آپ روم میں مین پہ پوچھ لیا کریں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو میٹھے مدنی مصطفیٰ پیارے پیارے آکا ہماری جان ہمارا ایمان رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بتایا کہ آج کی رات بہت فتنے نازل کیے گئے مراد یہ کہ دکھائے گئے خزانے کھولے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خواب دیکھا اور اس میں آپ نے وہ فتنے دیکھے جو بعد میں واقع ہونے والے تھے اور آپ نے وہ خزانے بھی دیکھے جو آپ کی امت کے لیے کھولے جانے والے تھے اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے اس کا اظہار فرمایا آپ کے بعد کے بعض فتنوں کا ذکر علامہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بہت بڑا فتنہ جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان حضرت علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور ان کے رفقا کار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہیں اس کے بعد کاغذ شریف کو جلایا جانا پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد کرامتاب کرامتا جو تھے یہ کاب پر حملہ آبر ہوئے معاذ اللہ حجر اسد اکھاڑ کر لے گئے بائیس سال تک حجر اسد ان کے پاس رہا یہ دو تین سو انتالیس ہجری کی بات ہے تھری تھری نائن ہجری کی بات ہے انہوں نے پکسرہ تاجیوں کو شہید بھی کیا اور چھ سو میں تاطاری نے بغداد پر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا معاذ اللہ یہ تو بڑا مشہور ہے انہوں نے بغداد پر حملہ کر کے بہت بہت مسلمانوں کو قتل کیا ٹھیک ہے جناب اچھا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پرانے فتنے تھے اور آج کے فتنے تو ان کا تو شمار ہی نہیں ہے تو مسلمان ہر طرف سے فتنے کی زد میں ہے ٹھیک ہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ گجرے والیوں کو جگا دیجیے بیدار کر دیجیے تو اس سے مراد میں آپ کو بتا چکا ہوں از واج ہیں اور سرکار نے یہ فرمایا کہ جو دنیا میں ملبوس ہوں گی وہ آخرت میں بڑھانا ہوں گی اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی انسان دکھاوے کے لیے عمل کرے گا انسانوں کے لیے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ عمل نہیں کر رہا ہوگا آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا آخرت میں وہ صحیح دامن ہوگا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جناب تو یہ ہم نے روایت سنی ہے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے فتنوں کی فتنوں سے اللہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ فتنوں کے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے فتنے سے اور ہمیں خلوص سے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف عبادت اور ریاضت کرنے کے اللہ تعالیٰ توقی جی رات کو علم کی باتیں کرنا باب السمر فی العلم رات کے وقت علم کی باتیں کرنا تو اس سے متعلق ہم رات کو ماشاءاللہ علم کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت الحمد للہ رب العالمین اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے تو میرے پیارے دوستوں قال سن لیجیے قال حیدانی عبد الرحمن بن خالد ان علی شیحا سلیمان بن ابی حسم عمر صلی بن صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ہمیں نماز پڑھائی شاہ عیشائی کی نماز سی آخری حیاتی ہی ظاہری حیات کے آخری دنوں میں ولم وسلم جو سرکار نے پھیر دیا قوم کھڑے ہوئے فقال اور آپ نے شاد فرمایا ہاج هذه کہ آج کی رات کون سی ہے یہ بتاؤ پھر خود ہی آگے ارشاد فرمایا کہ لَا مَنْ عَلَى الْأَوْلِ <عَحَدٌ> پھر سرکار میں فرمایا کیوں کہ, کہ آج سے ٹھیک ایک سو سال کے بعد جو لوگ اب روئے زمین پر ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کا فرمایا ایک ایسی بات کہ جو اٹکل سے جو رایت سے معلوم نہیں کی جا سکتی وہ سرکار نے بتائی ٹھیک ہے جناب محترم سنا آپ حضرات نے اور حضرت عیسیٰ فکر اور ابلیس کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے تو انشاءاللہ وہ گفتگو کو بھی ہم جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں گے ان شاء ایسی سے متعلق تو اب ہم میں یہ چاہوں گا دس منٹ کا دیا ہے تو بجے میں نہیں جانا چاہوں گا بس یہ کہ انشاءاللہ اگلا جو وقت ہے ہمارا وہ سوال جواب میں گزارتے ہیں انشاءاللہ اور کل اس سلسلے کو یہیں سے جوڑ کر آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تو آپ حضرات ساتھ رہیے انشاء اللہ باہر کل میں بائک فری کرتا ہوں آج ہمارے ساتھی سننے والے بھی کم ہے اور آج مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے مطلب بہت امپورٹنٹ اسلام بھائی جو ہمارے روز کے ماشاء اللہ آنے والے ہیں اور الحمد رب العالمین دینے والے ہیں سوالات کے جوابات کے حوالے سے بھی اور سننے کے حوالے سے بھی وہ زیادہ تر نہیں ہے ماشاء اللہ بہت سارے ہیں الحمد لیکن بہت سارے جو ہیں انہوں نے ہینڈ بھی ریز نہیں کیے ہوئے آواز اعلی تک نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہوا ہے ہمارے بھائی نے ہینڈ ریز نہیں کیا بولٹن بھائی نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہمارے مندرج نہیں کیا نواز چیما صاحب ماشاء اللہ کیا اور فیضان مدینہ نہیں کیا کہ آواز ہے جناب ماشاء اللہ آتے رہے ہیں. سویٹنر بھائی نہیں کیوں مائک پہ نہیں آ رہے ہیں آج کل کافی عرصہ ہوا ہے اور فراز بھائی نے بھی پتہ نہیں حیرت ہے مجھے ہینڈریز نہیں کیا سوئٹاری بھائی بھی ماشاءاللہ اللہ صرف تور موجود ہیں ماشاءاللہ اور مطلب میں جن لوگوں کی تھوڑی بہت آشنائی ہے میں ان کے نام خاص طور پہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو برائے کرم شب کا فرمایا کریں ساتھ دیا کریں دلچسپیاں قائم رکھا کریں دلچسپی رہتی ہے تو کام کرنے مزہ آتا ہے آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئے میرا انتظار کیوں میں تو بھائی بارہ بجے آ چکا تھا وہ سو رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لائن ان روم نے ہینڈ کیا ہوا یا نہیں طرح یہ چیک کریں بھائی کیا ہوا ہوگا ویسے جب انہوں نے ہاں بھائی کیا ہوا ماشاء ماشاءاللہ تو میں آپ لوگوں کر رہا ہوں اب کرنے کی کوئی خاص حاجت بھی نہیں ہے کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے ان یہیں سے آگے بڑھائیں گے رات کی گفتگو سے ہی کریں گے کل انشاءاللہ اور سوال جواب کا مختصر سلسلہ گفتگو کیجیے جو آپ کو اچھا لگے گی دین آپ کے ساتھ ہوں بسم اللہ الحمدللہ بارک اللہ السلام علیکم و جی ماشاء اللہ سہال فراز بھائی آپ لوگ کوئی آئے کیوں نہیں رہے میں تو انتظار کر رہا تھا میں نے سوال کے لیے جنہیں سوال کرنے ہیں وہ ہینڈ ریس کریں اور ماشاءاللہ گفتگو کریں ہم دوسرا گفتگو آگے بڑھائیں گے ان اللہ تو فرمائے حضرت جی ٹیولاف لیجن سیون ایٹ سکس تشریف لائے ہیں تو ٹیوبلف لیجن بھائی لیکن مانے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بحث کا ارادہ نہیں ہے اچھی اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کیجیے گا اور محبت بھری باتیں کیجیے گا ماشاءاللہ اور آپ اور اچھی بات کیجیے گا بس آپ سے یہی گزارش ہے مہربانی ہوگی آپ کے ٹھیک ہے جو بھی آئے مطلب ہمیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس پر ہم اعتراض ہے لیکن پلیز اچھی بات کیجیے گا آپ کی بڑی مہربانی ہے <تصفح> کیونکہ اس وقت طبیعت میں بالکل مطلب عجیب سی طبیعت ہے تو تھوڑا خیال کیجیے گا بڑی مہربانی سلام آئے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز اوکے میرے یہ بتا دیں جی ایسا لگتا ہے آپ سے بات کر کے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وہ میری آواز آ رہی ہے چلیے بھائی آپ کی چلیے بھائی آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے اور آپ اپنا جو ہے نا مطلب مائک ٹھیک کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے نا جو بھی سوال ہے تو دوبارہ ہینڈلس کر کے آجائیے جزاک اللہ فیضان مرشید بھائی آپ آئیں آپ کا سوال جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سمے میری آواز روم میں آ رہی ہے جزاک اللہ خیر میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو ہم جو دروش سے ہم پڑھتے ہیں کیا, رسول اللہ کیا یہ درود ہے یا سلام ہے یا دونوں ہے ہاں اس کا جواب دیجیے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بالکل یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے درود ہو سلام اور سلام ہو آل کا آپ پر یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سل تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے ایک سوال مجھے اور آیا ہے پی ایم میں کہ آخ پھڑکتی ہو تو اس کا کیا مطلب تو بھائی بھیا یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں کوئی بدشگنی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا شگن لیا جا سکتا ہے अच्छा हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि सीधी आँख फड़के तो अच्छी बात होने वाली होती है और हमारी बेगम कहती है कि उल्टी आँख फड़के तो अच्छी बात होने वाली होती है तो भैया ये आज तक तय नहीं हुआ है तो आप में से किसी को मालूम हो तो तय करा दे लेकिन बच्चों नहीं है जी जी उनका आजमाया भाई माशा तो आप लोग आइए दोस्तों को आगे बढ़ाए असला بھائی ماشاء اللہ آج تک کتنا ادب اور احترام ہے کہ کوئی تبرک کے طور پہ بھی مائک کو اٹھانے کے لیے تیاری نہیں آ رہے بھیا کیا کر رہے ہیں لوگ, ہمارا اور آپ کا سب کا وقت یقیناً بہت قیمتی ہوتا ہے تو برائے کرم تھوڑی سی شفقت فرمائیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دیں میں آرام کر لوں گا آپ لوگ اپنی گفتگو کر لیجیے گا اور اگر کچھ باتیں کرنی ہے مجھ سے ضرور میں درمیان آپ کے موجود ہوں تشریف لائیے گفتگو فرمائیے بڑی عنایت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے روم ہے احمد بھائی آپ کی احمد بھائی آپ آئے نہیں رہے مائک بھائی جی آئے نا مائک بھائی میں نے تو اس لیے جمکیا کہ آپ کو شاید پتا نہیں چلا آئے مائک میں جزاک اللہ میں نے بھی سوال کرنا آپ پہلے کر لیں اس کے بعد میں کروں گا جی السلام علیکم جی مفید صاحب بہت شکریہ آپ کا معذرت کہ میں ایک منٹ کے لیے کچن میں گیا تھا تو میری باری تو آپ کا تو مختصر پہلے بہت شکریہ کہ آپ کل عامر لیاکر صاحب کو روم میں لائے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ بیان کیا اور کل ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ نعت بھی پڑھ دیں ماشاءاللہ اللہ نعتیں بہت اچھی پڑھتے ہیں جی میں سوال اب یہ آپ سے عید کرنا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ اکثر روم میں ہم یہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کو مشرق کہنے والے خود مشرق ہو جائیں گے یہ الفاظ مبارک ہیں یہ کس موقع پہ فرمایا اور یہ کون سی حدیث ہے اگر آپ ریفرنس فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی کیونکہ ہم اکثر یہ ریفرنس دیتے ہیں یا بھابھی وغیرہ روم میں آتے ہیں لوگ تو وہ شرک شرک کی باتیں کرتے ہیں تو اس, اس کے لیے یہ حدیث مارکر میں نے ایک ٹی وی پر بھی سنی تھی جی کیو ٹی وی پر تے ایک عالمی دین آئے ہوئے تو انہوں نے یہ سنایا تھا کہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو میری امتوں کو مشرک کہیں گے اور وہ کہنے والے خود مشرک ہو جائیں گے تو یہ جی, آپ سے سوال یہ میرا دی شکریہ اسلام جی شکریہ السلام علیکم بہت شکریہ احمد کو मतलब nice nice, सब कुछ ही नाइस था आपका तो माशा यू आर वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच जजाक अच्छा जी मोहतरम आपका सवाल माशाला बिल्कुल हदी ऐसी पाक है और मैंने आज ही पढ़ी है यानी आज एक बार फिर पढ़ी है माशा और अल्लाह ने चाह तो आपको एक और चीज मैं बताऊँ की हम अल्हदुल्लाबी ने एक निशाब बनाने का हमने इदारा बनाया है कुछ भाईयों ने मिलकर सुनी भाइयों ने अलहमदुल्ला اور اس ادارے کا نام ہم نے سپیکٹرم رکھا ہے میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانی تھی کسی موقع پر لیکن میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی بہت مختصر سی تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلامک اسکول کہلانے والے اسکولس کے اندر بھی کوئی ایسا نصاب نہیں ہے کہ جو صحیح نصاب اسلام کہلائے نصاب تعلیم جو اسلامی ہو وہ کہلائے تو ماشاء اللہ اب ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم مونٹی سیری سے لے کر او لیولز تک جو ہے وہ الحمد رب العالمین نے ایسا متوازی نصاب تیار کر رہے ہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ اور اس کی رسول کے بارے میں سچے اور درست تقریب ماشاءاللہ بیان کی جائیں گے اور اس میں بتایا جائے گا کہ کون صحیح اور کون غلط اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں, میں کیا رائے رکھنی چاہیے اور کیا دلائل ہیں کیا قائد ہیں اور ہمارے یہاں ہمارے اس نصاب کی کل بارہ کے قریب خصوصیات ہیں جو الحمدللہ اللہ آپ کے بھائی کو جو ہے وہ اس میں کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے ماشاءاللہ تو وہ بارہ خصوصیات بڑی تبدیلی ہے میں آپ کو کبھی بتاؤں گا ان آج موقع نہیں ہے تو اس کے نصاب کے حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ہمارے نظریات اور عقائد ہونے چاہیے ان پہ کام کر رہا تھا اور اسی دوران ایمان و کفر کی بحث بھی آئی تھی تو میں نے یہ روایت بالکل آج ہی پڑھی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے ہاں اتنا ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے اور اس کا ایکچوئل حوالہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو کل دے سکوں گا اور میں نے نوٹ نہیں کیا تھا میں نے بس وہ جسٹ بندہ ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ حوالوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی کیونکہ ہم تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو مانتے ہیں جناب ہم تو یہ احادیث کے ذوف اور صحت میں جب کے بعد فضیلت کی ہو نہیں پڑتے ٹھیک ہے نا ہم کو اس سے فرض یا واجب ثابت تھوڑی کر رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی بے شک ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو مشرک کہے گا اور یہ اس کے اوپر کہنا اس پر لوٹ رہا ہوگا تو یہ روایت بھی بالکل ہے اور مستند ہے برہر میں آپ کو اس کا کل حوالہ ایکچوئل حوالہ جو ہے وہ پیش کروں گا انشاءاللہ اور اس نصاب کے حوالے سے آپ سے مشاورت بھی رہے گی اور ظاہر ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے سنیت کا کام کریں گے انشاءاللہ تو آپ دعا کیجئے گا ہمارا وہ ادارہ جو ہے اللہ سنت کا وہ کمرشل نہیں ہے الحمد رب العلمین خالد مسلق کی بنیاد پر اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بنیاد پر یہ قائم ہوا ہے ماشاءاللہ اور ہمارے چند دوستوں نے مل کے قائم کیا اور اس پر بہت اچھے انداز میں کام کر لیا ہے اور انٹرنیشنل انٹرنیشنلی اس ادارے کو رجسٹرڈ بھی کروا لیا ہے للہ تو یہ میں آپ پہ ایک بم پھاڑنے والا تھا کسی دن لیکن یہ کہ اب آج تھوڑا سا ذکر ہوا ہے تو میں نے کیا ہے اس پر انشاءاللہ جب ہم کچھ کام کر لیں گے تو آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ اور اس ادارے کے تحت ہی کچھ کتابیں میں لکھ رہا ہوں انشاء اللہ. جو عنقری پبلش ہو جائیں گی اور آپ تک پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے اندر ہم بڑے سادہ انداز کے اندر انشاءاللہ شاء مسئلہ کہ اہل سنت کی بات کریں گے اور کچھ ایسی بات ہے کہ جو ہمیں ہمارے نجم مصطفی بھی بڑے اچھے دوست ہیں بڑے اچھے ساتھی ہیں تو ان کا انداز بھی بڑا پسند ہے ہمیں اور آپ کو بھی ہوگا یقین تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیے گا غیر محسوس انداز کے اندر صحیح اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے طالبان کا اسلام طالبان کا اسلام نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے اسلام وہی ہے جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھلایا اسلام وہی ہے جو گوستاد نے اولیاء کرام نے بتایا تابعین نے دیا مشتین نے دیا اما کرام نے دیا اور صحابہ کرام نے دیا اور ان سب نے سرکار سے لیا اور سرکار نے اللہ سے لیا ٹھیک ہے جناب تو آپ کے سوال کا جواب بھی ہوا ہے ہمارا کل تفصیلی انشاءاللہ الفاظ بالکل ٹھیک ہیں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں السلام علیکم و اللہ اگلے بھائی اللہ. السلام علیکم و اللہ میری آواز آ رہی ہے جی حضرت میرا سوال ہے کہ کچھ دنوں پہلے نا یہیں پر ہی روم میں ہماری جو ہے نا مطلب ڈسکشن ہو رہی تھی تو نکاح کے حوالے سے جو نا بات نکلی تھی اور نکاح کے حوالے سے یہ نکلی تھی کہ نکاح کی جو مطلب دو گواہ شرط ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دو گواہوں کے درمیان دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے یہ بات ہے اور ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں اعلان کرنا بہت ضروری ہے مطلب اعلان سے برادری وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب جس طرح محفل سجائی جاتی ہے اور برات آتی ہے اور وہ مطلب وہ ضروری ہے تو کیا کیونکہ یہاں پر اسپین کے اندر ایسے مطلب مسائل ہیں کچھ نکاح جو ہے وہ اس صورت میں پڑھائے گئے کہ کچھ لڑکے جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ بغیر نکاح کے رہ رہے تھے تو پھر ان کا ذہن بنا کر ان کا نکاح کرا دیا گیا اور وہ مطلب دو مطلب گواہوں کی موجودگی میں دو تین دوست ہیں ان کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیے گئے تو یہ جو ہے مطلب آیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ مطلب دو تین گواہوں کی موجودگی میں نکاح تو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اعلان کرنا ضروری ہے کیا مطلب ماں باپ سے اجازت ضروری ہے کیا مطلب جو ہے پبلک میں بتانا یہ کہ بھائی مطلب مطلب سو دو سو بندوں کو جمع کر کے کہ بھائی میں نے نکاح کر لیا یا اس نے نکاح کر لیا یہ ضروری ہوتا ہے یہ سوال جو ہے نا براہ مدینہ کے بتائیں <تصفح> جزاک اللہ السلام علیکم جی بہت شکریہ حضرت علامت فقی ہے ملت محترم جناب قرطبہ بھائی آپ کا اصل نام مجھے معلوم نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ آپ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ سمانا بھائی نہیں بھی ہوتے تو ان کی یاد دلانے کے لیے آپ لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ میرے دوست میرے بھائی میرے پیارے میرے بابو دیکھو سوال دو لفظ میں ہو گیا تھا مکمل اس کے بعد آپ نے تقریر فرمائی مجھے اچھا لگا خیر میں آپ کو ویسے چھیڑنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ برا نہیں مانیے گا تو <laughs> جناب اگر وہ شافعی ہیں محترم تو بالکل شافعیوں کے ہاں اعلان نکاح شرائط میں سے ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے کے اون نکاح ولو بالدف نکاح کا اعلان کرو اگر سے دف کے ساتھ لیکن ہمارے ہاں یہ مستحب ہے اہناب کے نزدیک مستحب ہے اعلان نکاح کرنا ٹھیک ہے دو گواہوں کا ہونا شرط ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا لا نکاحا الا بشہود بغیر گواہوں کے نکاح ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے نکاح شرط نکاح کے لیے شرط ہے کہ گواہ ہو تو بالکل وہ نکاح درست ہے جس میں دو مسلمان مرد گواہ موجود ہو اور ان کی موجودگی میں جاب و قبول ہوا ہو تو بالکل ٹھیک ہے وہ نکاح اعلان نکاح کہہ لیجئے یا تقریب نکاح کہہ لیجئے وہ بالکل ضروری نہیں ہے اور اس کی بہت بڑی دلیل میں خود ہوں بھائی میرا نکاح صرف گواؤں اور چند لوگوں کی موجودگی میں ہوا تھا میرے نکاح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے بھائی کوئی مطلب کیا کہوں میں کوئی بڑا کھانا نہیں ہوا کوئی خرچہ نہیں ہُوا الحمد للہ بہت سستے میں نمٹ گئے ماشاء اللہ اور <laughs> اور ماشاء مجھے آوازیں آ رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں تو المختصر یہ کہ جناب ماشاء اللہ ہمارا خود کا نکاح ایسا ہوا ہے کوئی شروع. بڑی مہربانی السلام علیکم و اللہ آ, کیا میری آواز آ رہی ہے پلیز بتا دیجئے آ, جی حضرت میرا کوشچن ہے ایک کہ آ, جتنا ابھی یہاں پہ بچے کینیڈا میں سکول جاتے ہیں تو وہاں پہ اذان کا ٹائم جو ہے زہر کا ایک بیس پہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ آدھی چھٹی کے وقت بچوں کو وہ انہوں نے امام بلاتے ہیں سکول میں اور وہ ساڑھے بارہ بجے جو ہے جمعہ پڑھا دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے اور ایک اور کوشچن ہے چھوٹا سا کہ جس طرح حضرت زمین پر جو ہے 73 تھری پانی ہے سمندروں میں اور 23 تھری جو ہے وہ زمین ہے اور تازہ پانی ہے تو یہ جو نمکین پانی ہے اس کی کیا حکمت ہے اتنا زیادہ ہونے کی جزاک اللہ خیر جی بہت شکریہ محترم جزاکر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہم سے گفتگو کی دیکھیے آپ نجانے کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ ساڑھے بارہ بجے وہاں نماز کا کہا جاتا ہے ظہر کی تو دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں کے نماز کے اوقات کے کی کیا معاملات ہیں کہیں تو ساڑھے بارہ بجے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا تو آپ برائے کرم میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر پوری دنیا کے ماشاءاللہ اللہ کم و بیش ہر علاقے کا ہر شہر کا جو ہے وہ نظام الاوقات نماز کے حوالے سے موجود ہے اسے دیکھیں اگر اس نظام الاوقات کے مطابق نماز پڑھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر تاگے یا پیچھے ہے تو اس کی درستگی کا سامان کیجئے ٹھیک ہے ذرا جی کینیڈا میں بالکل چیک کر لیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ وزٹ کیجیے وہاں پر آپ کو بڑی آسانی سے پوری دنیا کے ہر علاقے ہر شہر کا نقشہ مل جائے گا نظام الاقات بہت محنت سے ہماری اسلامی بھائیوں نے بنایا ہے عالم اسلامی بھائی نے بنایا ہے اور علم توقیق کے ماہرین نے بنایا ہے ماشاءاللہ اور بہت زبردست اور بڑے محتاط انداز میں بنایا ہے ٹھیک ہے جناب دوسرا سوال آپ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرا سوال آپ کا اشارہ دیجئے کیا تھا جی پانی نمکین پانی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جاوید صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتوں کے خزانے موجود ہیں اور اگرچہ ہم انہیں نہ حاصل کر پائیں لیکن حکمتیں تو ہیں اس کے اندر کوئی اس میں شبہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کی بہت بڑی حکمت یہ ہو کہ انسان کو یہ ثابت ہو کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے بے بس ہے اللہ تعالیٰ نے پانی بہت رکھا لیکن وہ نمکین ہے اس لیے یہ اسے استعمال نہیں کر سکتا है ना तो تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز حاصل کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بےکار ہو ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ عجیب سی بات میں نے کہی ہے لیکن مجھے بہت اچھی سی بات یاد آئی کہ دنیا کے ایٹماسفیئر uh, کے لیے یہ غالباً یہ علم ارضیات کے ماہرین نے لکھا یہ ضروری تھا کہ یہ سیونٹی ٹو پرسینٹ یا جتنا بھی پانی ہے یہ نمکین ہو. کیونکہ اگر یہ میٹھا پانی ہوتا تو شاید انسان ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہو جاتا اس نمکین پانی نے ماحول کو بچائے رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ علم ارضیات کے ماہرین میں ہمارے پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب بھی ہی ہیں سنی ہے ماشاءاللہ اور ڈین ہے ہمارے علم ارضیات شعبۂ ارضیات جامع کراچی کے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان سے ڈسکشن ہوئی تھی اس بارے میں اور انہوں نے ہی یا کسی اور نے یہ کہا تھا یہ نمکین پانی ہونا یہ عرضی ضرورت ہے اس دنیا کی اگلے بھائی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کو ایک وفات جو پا چکے ہیں وہ خواب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جس دن سے مجھے چھوڑ گئے ہو کتنا کہتے ہیں اور آگے وہ ان کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہاں پہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس بارے میں وہ ان کو اثال سواب زیادہ کرنا چاہیے یا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیے اس بارے میں یا کیا صدقہ خیرات کرنا چاہیے یا کیا اثال ثواب کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے اس بارے میں وضاحت سمجھے گا جزاک اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آواز آ میرے روم میں جزاک اللہ خیرہ ایک صاحب کو ایک صاحب خواب میں ملتی ہیں جو ملتی ہیں وہ وفات پا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے مجھے چھوڑ گئے ہو اتنے ہی کہتے ہیں آگے وہ ان کو نظر بھی آ کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے آ, اس بارے میں گا کہ ان کو کیا سارے صاف کرنا چاہیے یا کون صدقہ کا خیرات کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام السلام اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بے شک بہت اچھا سوال ہے آپ کا جزاک اللہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اِسال ثواب کریں گے وہ بھی مردے کو پہنچے گا آپ صدقہ و خیرات کریں گے دراصل وہ بھی اِسال ثواب ہی کی ایک شکل ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ذہن یہ بنانا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا آپ کے اطراف کے اندر مسلمانوں کی کس شے کی زیادہ ضرورت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پانی کی قلت ہے تو آپ وہاں پانی کا کنواں کھلوا دیجیے یا پانی کی لائن لگوا دیجیے یہ سارے ثواب کے طور پہ آپ کو بہت ثواب ملے گا اور اگر آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے مسجد نہیں ہے تو مسجد تعمیر کرا دیجیے اگر آپ یہ ہی سمجھتے ہیں مدرسے کی ضرورت ہے مدرسہ تعمیر کرا دیجیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کسی اور دینی خدمت کی حوالے سے جو ہے وہ یہاں کمی ہے تو آپ اس کمی کو پورا کر دیجیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ساری ذمہ داریاں پوری ہیں کوئی غریب بھی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بالکل قرآن بات پڑھیے اور دور پڑھیے اور دیگر اواد وضاحب پڑھیے اور اس سے حساب سے آپ یہ تو آپ پر ہے اس سے آپ تو بہرحر آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اور اس میں پسند آپ کی ہے اور آپ نے محسوس کرنا ہے کہ کیا زیادہ ضرورت والی شے ہے آپ کے اطراف میں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ السلام علیکم, علیکم و اللہ السلام وبرکاتہ تو میری آواز آ رہی روم میں جی حضرت میرا سوال جو ہے یہ ہے کہ وہ نکاح کے حوالے سے کہ آیا ایک ایک شخص تھا اس نے نکاح کیا ایک کرسچن لڑکی سے اور وہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی تو ان مولوی صاحب نے نکاح ایک مفتی صاحب سے پوچھ کے پڑھا دیا تھا تو اس میں وہ بھی چند گواہوں کی موجودگی میں کیونکہ وہ مسلمان تحریمی انہوں نے بتایا بھی تھا لیکن وہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی वो कह रही थी मैंने नहीं होना लेकिन मसला यह था कि वो जितनी भी मसाजिद में गया था उन्होंने उनको भगा दिया था वहां से तो अब वो वो कह रहा था कि मैं अगर मतलब जाऊंगा अगर मुझे निकाह पड़ा था तो ठीक है नहीं तो फिर मैं आपकी आवाज आ रही है माशा ठीक है जरा तो मेरी आएगी अभी बहुत सारे सवाल आपसे करने तो क्या वो निका जो है मतलब उसका ठीक था हो गया مطلب مقرول تہمی بھی تھا حالانکہ لیکن پھر بھی انہوں نے پڑھا دیا مجبوری یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہو گیا ٹھیک ہے اچھا دوسرا سوال ادا یہ ہے کہ جو ہے مطلب ایک, ایک علاقے میں مسجد ہے سنیوں کی مسجد ہے سنی ٹنا ٹن سنی بندہ ہے امام جو ہے لیکن اس کی داڑھی چھوٹی ہے ایک مٹھ سے کم ہے مطلب نظر بھی آتی ہے اور ہے بھی کم تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے مطلب واجب یادہ ہوگی دوبارہ مطلب پڑھنی پڑے گی یا پھر اس کو مطلب پڑھ لیں اس میں آپ کیا واجب الادہ ہوگی مطلب وہ سنی حنفی ہیں لیکن وہ داڑھی جو ہے نا ان کی چھوٹی ہے اور وہ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں اور وہ بھی نہیں کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا حضرت ایک اور سوال جو ہے وہ, وہ یہ ہے کہ جو ہے مطلب ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں وہ اور عمرے پہ جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ اس کمپنی کا ہے جو مطلب شاپنگ وغیرہ مطلب بڑی فارم ہوتی ہے اس کا ہے تو اس میں سے وہ پیسے نکال کر اور ان پیسوں سے وہ عمرہ کر سکتے ہیں یہ مطلب ان کے پاس اپنی انکم جو ہے مطلب اتنی نہیں ہے کہ مطلب وہ عمرے پہ جا کے واپس آئیں تو وہ چاہ رہے کہ میں نے اس رمضان میں جانا ہے تو مطلب وہ چلے جائیں ہو جائے گا ان کا مطلب وہ لے سکتے ہیں پیسے وہاں سے حضرت جائیں گے ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو اچھا حضرت جو ہے مطلب یہ سوال تھا اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے آ احمد بھائی پھر میں تھوڑا سا اور رنڈا السلام علیکم جی السلام علیکم جی آواز آ رہی ہے میری تمہیں بتائیے گا پلیز جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی شکریہ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے آپ سے کہ قیامت والے دن مقام محمود آکد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہوگا اولین اور آخرین انبیاء حضور کی حمد بیان کر رہے ہوں گے تو اس موقع پر جب آکا اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے محبوب عرف راسک احبیب ذرا سر تو اٹھائیے ذرا مکھڑا تو دکھائیے محبوب مانگی آپ کیا مانگتے ہیں تو اس وقت آکا عرض کریں گے آخر میں جب عرض کریں گے آخری جو بات ہوگی کہ مولا میں چاہتا ہوں تو مجھے اردن دے دے من کال اللہ, اللہ, اللہ داخل الجنہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ جو جنت میں داخل کیا جانا ہے کہ جس نے بھی آکا کا کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے تو سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ وابی ہیں جو بندی ہیں نجدی ہیں تھانوی ہے اور گنگوئی ہے مدودی ہے یہ لوگ جو ہیں وہ رسول ڈکلیئرڈ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں امال سالح کرتے ہیں اور اس میں یہ کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں کیا اس زمرے میں یہ لوگ آتے ہیں کہ من کالا لا الہ الا اللہ داخلہ جنا کے ہر کوئی جنت میں داخل ہو جائے جس نے کلمہ پڑھا ہے کیا لوگ یہ لوگ داخل ہوتے ہیں اس زمرے میں آتے ہیں وہ سب آپ سے یہ سوال ہے بہت شکریہ جی مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ احمد بھائی حضرت نے لکھا ہے مسلمان مراد ہے عقیدہ مراد ہے یہ اس کا جواب دیں حضرت اللہ جی السلام علیکم جی حضرت اخرا آپ مجھ سے تو ہی آپ سوال کریں گے میں میرا مطلب آپ سے میں کرتا ہوں. آپ ہی کلیئر کریں گے سوال تو. بات تو یہ ہے نا جی کہ وہی بات آ جاتی ہے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی امال قبول نہیں ہے اگر عقیدے میں آ جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور محبت ادب والا تعلق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ پھر وہ کلمہ بھی جو ہے وہ آگے وہ کام آئے گا یہ جی مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میں اصل میں یہ جا رہا تھا وہ ہمارے کرتبا بھائی اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے میں جا رہا بس وہ بولتے رہے ہیں, ہم سنتے رہے ہیں. وہ بولتے رہے ہیں, ہم سنتے رہے ہیں. تو میں نے لکھ کے جواب دینا شروع کر دیے میں نے ماشاءاللہ اللہ آج. اللہ کے فضل و کرم سے انہیں موقع ملا ہوا ہے ماشاءاللہ <laughs> تو ان کو پورا موقع دینا چاہیے ہمیں خیر احمد بھائی آپ کا اچھا سوال ہے بالکل ٹھیک ہے بہت امپورٹینٹ کو لا الح اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس نے لا الح کے سارے تقاضوں کو پورا کیا ورنہ یہ بتائیے روایت کے اندر محمد رسول اللہ کا وڈ ہے لا الہ الا اللہ تو اگر کوئی غیر مسلم بھی کہتا ہے قادیانی بھی تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا بھائی تو لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہوئی کہ اس نے اسلام کے سارے تقاضوں کو پورا کیا سارے عقائد کو سمجھا سارے عقائد کو مانا سارے عقائد کو تقسیم کیا جو, جو سرکار لائے وہ سب مان لیا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کی سمجھ میں آ ہوگا انشاءاللہ تو اس سے مراد وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرتا ہے بتائے ہوئے دین کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے جو صحیح مسلمان ہے ورنہ تو لا الہ الا اللہ کا صرف اگر لفظ لیں اس میں میں پھر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں محمد رسول اللہ کا ورڈ نہیں ہے حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو اس سے مراد تو یہ کہ ماض اللہ لا الہ الا اللہ تو یہودی عیسائی بھی کہہ دیتے ہیں اور بہت لوگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑی نایت آپ کی بہت شکریہ امید ہے سمجھ رہے ہوں گے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے دیکھیں پیارے بھائی اصل میں دیوبندی واوی شیعہ ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جو واقع غلط عقیدہ رکھتے بھی ہیں اور غلط عقیدہ رکھنے والوں کو پیشوا بھی سمجھتے ہیں اور انہیں تفصیلات کا علم ہوتا ہے اور دوسرے وہ بیچارے سیدھے سادھے مسلمان جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کچھ خاص طور پہ دیوبندی حضرات کے اندر تو ایسے بہت سارے سیدھے سادے سننی گھسے ہوئے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ایکچوئل حقیقت کیا ہے تو ظاہر ہے ان کی اس جہالت کی وجہ سے ان پر کفر کا پتوا تو نہیں لگ سکتا تو وہ کافر تو نہیں ہے, ہے تو وہ مسلمان لیکن گمراہ ہو چکے ہیں غلط لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلے سوال کا جواب ہوا اس تعین کی بڑی ضرورت ہے ہم کسی کو متعین کر کے کافر نہیں جا سکتے جب تک اس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پہ گستاخی یا گستاخوں کو درست ماننے کا علم نہ ہو کہ وہ واقعی کسی مرتد کو کسی گستاخ رسول کو اس کی گستاخی کے بارے میں علم ہونے کے باوجود ٹھیک سمجھتا ہے تبھی ہم اس کو غلط کہیں ایک بات یہ ہوئی دوسری یہ کہ آپ نے کہا جی ہمیں کیسے معلوم ہو تو کرتبہ بھائی ٹھیک کا پوچھ رہے اگر وہ اپنے آپ کو اہل سنت کاورڈ یوز کر کے بیان کرے گا میں اہل سنت ہوں تو بھائی پھر اس کی ایکٹیویٹیز ہی بتا سکتے ہیں آپ بتانے رہے طارق جمیل کو بلایا تو طارق جمیل کو کوئی سننی تو کبھی بھی نہیں بلائے گا مطلب جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہے گا اللہ تو आजा جا نیچے آ جا میں تیرے پیر پکڑ لوں اللہ اس کو کوئی مسلمان تو نہیں بلائے گا ٹھیک ہے نا جس کا اللہ کے بارے میں اتنا گندا عقیدہ ہو جو خود عالم بھی نہ ہو اور اس طرح مطلب وہ تو عالم بھی نہیں ہے نا وہ تو کا بھی عالم نہیں ہے یار وہ تو انجینئر ہے کو ہوگا تو بڑی مہربانی رشیف لائیے السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مختر میری آواز آ ہے روم میں السلام علیکم میری آواز آ ہے جی ایسی بھائی یہ تو بڑا آسان سا ہے آپ اس کے پاس جائیں اگر آپ نے یہ نہیں پوچھنا تو مسجد میں سلام دیکھ لیں اگر سلام نہیں ہوتا تو یا رسول اللہ دیکھ لیں اگر وہ بھی ہے تو پھر آپ جو ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا تھانوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تین چار چیزیں آپ اس سے پوچھ لیں آپ کو سب پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ اور یہ اور بعد میں بتاؤں یہ جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں نا یہ اتنے جو ہے نا مطلب منافق ہیں یہ اس ہمارے پاس آیا تھا وہ کہتا ہے تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اعلیٰ حضرت کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا تھا وہ اتنا مطلب یہ وہ منافک ہوتے ہیں تو ان سے پھر پڑھے ٹھیک ہے سر میں نے پڑھ لیا پڑھ لیا تو جو ہے مطلب یہ جو ہے اتنے تبلیغی جماعت والے اتنے منافق ہوتے ہیں کہ دونوں کو رحمت اللہ تو ایک بھائی موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے پھر وہ جو مرزا قادیانی تھا وہ بھی اس کو بھی رحمت اللہ علیہ کہو گے تم اور شیعہ کو بھی رحمت اللہ علیہ گے تو وہ پھر پھنس گیا تو مطلب اس طرح جو ہے نا ان سے سوال کر کے آپ آرام سے کیچ کر سکتے ہیں اچھا حضرت میرا جو ہے وہ سوال ہے کہ ہمارے ایک روم میں جو ہے مطلب بھائی آتے ہیں وہ انہوں نے پچھلے دنوں یہاں پر سوال کیا تھا مطلب وہ بتا رہے تھے اس طرح کہ میں دیوبندیوں کے پاس بھی گیا اور بریلویوں کے پاس بھی کیا. دونوں کے علماء کے کے پاس میں, میں جا چکا ہوں اور دونوں کی باتیں میں نے سنی ہے اور مجھے یہ, یہ الفاظ جو میں بتا رہا ہوں کہ الفاظ ٹھیک ہے اس طرح کہنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے وہ بندہ نیوٹرل ہے وہ نہ اس پارٹی کا نہ اس پارٹی کا لیکن دونوں کی سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مطلب میں دونوں کے پاس گیا اور دونوں کی باتیں میں نے سنی اور مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ مولویوں کا چکر ہے مولویوں کے حلوے کا چکر ہے مولویوں نے اپنی جو ہے مطلب وہ جو ہے مطلب دکان چلانے کے لیے مطلب اس طرح کے الفاظ جو ہے نا اس نے کہے تھے تو کیا یہ اس کے الفاظ جو ہے وہ مطلب اس طرح کہنا ٹھیک ہے اور اس کو اگر وہ دونوں میں دونوں کو درست سمجھتا بے وقوف ہے جاہل ہے ٹھیک ہے اگر وہ مطلب اس میں سے ان دونوں میں سے ایک کو اس کو سلیکٹ کرنا ہے نا گمراہ ہے اچھا ان دونوں میں سے مطلب ایک نہ ایک مسلک پر تو اس کو سلیکٹ کرنا ہی پڑے گا نا ایک نہ ایک کو تو اس پر آنا ہی پڑے گا یہ تو ضروری ہے ہر شخص کے لیے مطلب اس کو سلیکٹ تو کرنا ہے نا اگر وہ کہے کہ میں سب کو مانتا ہوں میں سب کو نہیں مانتا ہوں تو وہ بھی گمراہی ہے ٹھیک ہے حضرت اچھا حضرت ایک سوال جو نا اس دن جو ہے ضروری نہیں تو یہ حضرت ہمارے جہاز صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں تو بہرحال جو ہے نا مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں ایک سوال یہ تھا حضرت کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا کلمہ پڑھنا ضروری ہے اور اگر ضروری ہے تو مطلب مطلب ادھر ایک ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ بھائی قرآن میں لکھا تھا نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے تو حضرت یہ ذرا آ کے جو ہے مطلب جو ہے مطلب مائک پہ ذرا اس کی جو ہے وضاحت فرما دیں کلمے کی کہ مطلب اگر قرآن میں ہے تو مطلب اس کو ہم کس طرح اس کو جواب دیں گے کہ کلمہ پڑھنا مطلب ضروری ہے کلمہ پڑھنا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے اور اگر ضروری ہے تو مطلب یہ مطلب کہاں س... کس جی ضروری ہے جی ضروری ہے وہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کے سوال جانا نا وہ اکثر وابی آگے کرتے ہیں یہ حضرت اس کا اگر آپ اس آسان سے لکھ دیں یا پھر مائک پہ کے بتا دیں تو وہ ذرا آسان ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا سوال کروں گا آپ سے آ جانا اللہ علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ تو بھیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ماننے والے ہیں ہم تو اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں سرکار کو اللہ کا رسول برحق مانتے ہیں تو ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کو شک ہے شبہ ہے یا جس کو اعتراف میں جو ہے وہ فسو پیش ہے وہ نہ پڑے کل ہم تو اپنے ایمان کے جواب دہ ہیں بھیا ہم کسی اور کے ایمان کے جواب دے توڑیے ٹھیک ہے کوئی ایشو ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ سب مسلمان اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لن تجمیہ امتی اللہ کی عبید میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی اور مسلمان جسے اچھا سمجھتے ہیں اسے اچھا سمجھنا چاہیے مسلمان گمراہی پر جمع نہیں ہوتے مسلمان ضروری سمجھتے ہیں تو یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اور باقی ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں علامہ رضوان صاحب علامہ مار... میں دعائیں طور پر کہہ رہا ہوں علامہ حسان صاحب علامہ مفتی جناب عمران صاحب وائف آف ماشاء ماشاءاللہ اور دیگر ہمارے ساتھی ٹھیک ہے جی تو اب جانے کا وقت ہے کچھ باتیں اور کیجیے پھر اجازت دیجیے السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ جو کردبا صاحب نے پوچھا کہ ایک آدمی جو نہ دیوبندیوں کی جماعت میں اپنے آپ کو کہتا ہے اور نہ کو کی جماعت میں اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک جماعت میں ہونا چاہیے تو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ مدرسہ دیوبند اور مدرسہ بریل سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کیا بریلوی تھے یا دیوبندی تھے پلیز مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا اور اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کیا کلواتے تھے بریلوی کلواتے تھے یا جو بندی کرواتے تھے جی بہت شکریہ اجاز جزاک اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا دراصل وہ ضروری ہے اور ضروری نہیں کہ جو بات ہو رہی تھی نا وہ اس حوالے سے نہیں تھی میں تو اس حوالے سے بات کر رہا تھا وہ شریف کی جو بھی میں نے وضاحت کی کلمہ کے حوالے سے میں سمجھ رہا تھا کہ کلیما شریف اور باقی جہاں تک آپ نے بریلوی یا دیوبندی کی بات کی ہے تو دیکھیے بریلوی در اصل کوئی فرقہ نہیں ہے ایک اسکول آف تھاٹ کا نام ہے ایک نظریے کے لوگوں کا نام ہے ایک عقیدے کے لوگوں کا نام ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں دینی تعلیمات دی جو عقائد و نظریات دیے جو صحابہ کرام نے ہم تک آگے نظریات پہنچائے جو تابعین کے نظریات تھے ان نظریات پر جو لوگ قائم ہیں جو ان نظریات کے ماننے والے ہیں وہ حضرات آج کے دور میں صرف سمجھانے کی غرض سے ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اہل سنت و جماعت ان کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے یہ بریلوی کا لفظ تو میں یہ اہل سنت کی اجتماعیت کو توڑنے کی سازش ہے اور یہ اہل سنت نے نہیں کی ہے یا دوسروں نے کی ہے ٹھیک ہے اور دیوبند واقعی ایک مدرسہ ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور جو چند سال پہلے مطلب سو سو, سو, سو سال پہلے اس کا آغاز ہوا اور یہاں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے شاید کام تو اچھی نیت سے شروع کیا ہوگا لیکن بعد میں پھر انہوں نے انگریزوں کے ہاتھ بک کر جس طرح بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں غلط کلمات ادا کیے برے جملے کہے ان میں سے ایک نے کہا کہ سرکار کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا معاذ اللہ ایک نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم جانوروں کے برابر ہے معاذ اللہ تو اس طرح کی اور مزید نے بھی ایک نے کہا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ تو اس طرح کے جو یہ لوگ اتنا ساز لوگ پیدا ہوئے تو ان لوگوں کے ماننے والوں نے چونکہ ان کا تعلق دیوبند سے تھا اور ان کے ماننے والے بھی پیدا ہو گئے اور بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ پیسہ تو بہت کچھ خریدوا دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ سب بگ گئے بیچارے اور انہوں نے اپنے ایمان تک کو فروخت کر دیا چند سکوں کے بدلے میں اور یہ دیوبندی کہلائے ان کے مقابلے میں اہل سنت تھے کیونکہ جب سرکار صلی تعالیٰ علیہ وسلم نے فرقوں کی وضاحت فرمائی تھی برشکار شریف کی روایت موجود ہے سرکار سے پوچھا صحابہ نے کہ نادیہ فرقہ کون سا ہوگا نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا تو سرکار نے فرمایا کہ ماں انا ہی ابھی کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو ماں انا علیہ کا مطلب یہ ہمیشہ کے لیے ماں انا ہی یعنی جس پر میں ہوں تو میرا کام ہے <سؤال> جو میری سنت ہے یعنی صحابہ ایک جماعت ہے یعنی جو اہل وضاحت کر دیجات پانے والا اہل سنت ہوگا اب چونکہ دیوبندیوں کے ان برے عقیدوں کی مخالفت اجاز بھائی سنیوں نے کی اور سنیوں میں ماشاءاللہ اللہ عالی حضرت امام محمد رضا خان نے بڑا کردار ادا کیا بد مذہبوں کا رد کیا گستاخ رسول کے پردے چاک کیے اور قل کے رضا نے جو ہے وہ مطلب خنجر خونخوار اور برق بار بن کے جو ہے وہ اچھے اچھوں کو ادھڑ دیا تو اس کے بعد پھر لوگوں نے ان دیوبندیوں نے بریلوی بریلوی کہنا شروع کر دیا کیونکہ ظاہر ہے ان کا معاملہ کھولا تھا اعلیٰ حضرت نے دراصل بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے بریلوی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو یہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم بے شک بریلی سے ہمیں پیار ہے کیونکہ وہاں اہل سنت کے ایک اور بے شک سارے صحابہ اہل سنت تھے اور کیونکہ وہ سرکار کی سنت پر عمل کرتے تھے سارے تو اہل سنت و جماعت تھے کیونکہ وہ سرکار کی سنتوں پر اور حضرات صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے تھے تو جناب بہت شکریہ اجاز صاحب میں آپ کو آواز بریک کیوں ہو رہی ہے صرف آپ کا اچھا اور لوگوں کو بھی ہوئی ہے تو آپ چاہیں گے تو میں دوبارہ بار بار ہزار بار آپ کو گزارش کروں گا آپ ہمارے بھائی ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ بہت ہی مثبت انداز میں ہمارے روم میں موجود رہتے ہیں اور ہمیشہ ماشاء اللہ آپ اچھی بات کی ہے کم از کم میرے سامنے آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے اور میں ضرور آپ کو اپریشیٹ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور تشریف لایا کریں سوال کیا کریں اور آپ بالکل ہمارے بھائی ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے جزاک اللہ بڑی عنایت تو آپ تھوڑا سا تاریخ کو بھی پڑھیں میرے بھائی دیکھیں یقین مانے یہاں پر ہرگیز دیکھیں ہم بیوقوف نہیں ہیں اتنے سارے لوگ پاگل نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اگر دیوبند حضرات کی یا وہادیوں کی یا شیعوں کی مخالفت کرتے ہیں تو اس, کی، ان، اس مخالفت کی وجہ ہے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے ہمارا کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے دراصل ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اور علیہ ویسے سچا پیار کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقائد رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزریہ صحابہ ہم تک پہنچائے ٹھیک ہے جناب تو گفتگاری ہے تشریف لائیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی السلام علیکم جی آواز آ رہی میری بتائیے پلیز جی جی ہاں جی. مفتی صاحب آپ نے بہت ہی کمال جواب دیا ہے اور میں بڑے عرصے, عرصے سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کیونکہ یہ جو لوگ بریلوی بریلوی کا نام لیتے ہیں یہ تو اس علاقے کا نام ہے جہاں سے اعلی حضرت بلانگ کرتے ہیں تو ان لوگوں نے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اہل سنت وال جماعت کو بگاڑنے کے لیے اور اہل سنت وال جماعت کی جگہ لینے کے لیے یہ منافقوں اور دیوبندیوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ وہ جو بریلوی علاقہ ہے جہاں سے بلونگ کرتے ہیں اعلی حضرت اس کو انہوں نے قیدہ بنا دیا ہوا ہے تو یہ صرف ان کا خیال ہے جی میں چھوٹی سی بات کر کے میں پھر جان چاہوں گا یہ اجازت بھائی آپ کے لیے دیکھیں کہ حضرت حضرت نے بہت اچھی آپ سے انہوں نے بات کی مفتی صاحب نے کہ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بندی ہیں اور یہ جو بریلوی ہیں آپ نے کہا کہ یہ ایک کی طرف ہونا چاہیے آپ اس کنفیوژن میں ہیں کہ درست کون ہے اور آپ کا یہی پہرا تر سوال ہوتا ہے کہ آپ کنفیوژن میں ہیں ادھر جائیں یا ادھر جائیں دیکھیں ہم نہ اپنی بات کرتے ہیں نہ ہم وہابیوں اور دیوبندیوں کے من گھٹ عقیدوں کی بات کرتے ہیں ہم صحابہ کرام کے عقیدے کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے اور آپ نے یہ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے بتائیے گا جی ٹھیک ہے شکریہ تو یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم ہے صحیح بخاری ہے یہ حضرت بھی آپ کو بتا دیں گے تو آقا نے کیا کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا باقی صحابہ کا تو اب صحابہ جو تھے تین چار دن تک جو نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتے رہے تو ان کی نگاہیں بھی بےتاب تھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ان کے کان بھی بےتاب تھے حضور کی آواز سننے کے لیے تو پھر حضور نے ایک دن پھر تین چار دن کے بعد کی بات ہے تو اپنا حجرے کا دروازہ مبارک انہوں نے کھولا تو اب دیکھوں تو صحیح کہ میرے صحابی ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں تو اب جو ہیں شارئین حدیث جو ہیں حدیث بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ یا تو دروازے کے کھلنے کی آواز آئی یا آکد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کی شعائیں پڑی جس سے مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو گئی صحابہ پڑھ اللہ کی نماز رہے تھے اور انہوں نے بائیں طرف مڑ کر نماز کی حالت میں آکا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیا اب نماز خدا خدا کی ہے اور پڑھنے والے صحابہ اکرام ہیں تو آپ دیکھیں کہ اب اب امام کا جو منہ ہوتا ہے مقتدیوں کا منہ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو اب جب تک آپ مڑ کر بائیں طرف نہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اور وہ جو جگہ جہاں پر وہ امامت کروائی جاتی ہے وہ بالکل بائیں طرف بنتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ بنتا ہے جب تک اپنے چہرے کو لیفٹ سائیڈ پہ موڑ کر دیکھنا لیا جائے تب تک آقا کی زیارت نہیں ہوتی تو صحابہ نے اور, اور امام امام جو تھے ان کا بھی حالت دیکھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسلح چھوڑنا چاہا وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ وہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں تو اب حضور نے دیکھا عمل اور حضور مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں اپنی نمازیں مکمل کر لو یہاں سے عقیدہ سمجھ آ رہا ہے آج ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ یہاں سے سمجھ آئے گا آپ کو اگر نمازیں حضور کو دیکھنے سے ٹوٹتی تو حضور فرماتے میرے صحابیوں نمازیں دوہرا لو دوبارہ سے پڑھ لو نہیں فرمایا دوبارہ پڑھو یہ نہیں فرمایا اس لیے کہ آج دیوبندی کہتے ہیں حضور کا خیال آ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ حالت نماز میں سفوف الفص سلاد یہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ ابھی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے یا نماز نیتنے لگے تھے نیت کر رہے تھے نہیں نماز کی حالت کے اندر تھے سفوف الفص سلاد نماز کی حالت کے اندر تھے اور وہ بائیں طرف مڑ کر آ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے صحابیوں تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی ہیں فرمایا کہ اپنی نمازیں مکمل کر لو تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کے ساتھ کن لوگوں کا عقیدہ ملتا ہے یہ دیوبندیوں اور وہابیوں کا ملتا ہے جن کی نمازیں حضور کے خیال سے ٹوٹتی ہیں اور صحابہ کی نماز پڑھتے خدا کی نماز ہیں اور عقیدہ کیا نکلا کہ نماز خدا کی ادب مصطفیٰ کا اور صحابہ کر ہم ادب کرنے والے محبت کرنے والے ہما وقت حضور کے تور میں رہنے والے تو ان کی نمازیں نہ ٹوٹتی تھیں اور ان کی نمازیں دیوبندیوں کی حضور کے خیال سے ٹوٹتی ہیں اجازت بھائی فیصلہ آپ کے سامنے آپ خود ہی کر لیں جی میں نیکس کے لیے مائک فری کرتا ہوں شکریہ آپ لوگوں نے سنا السلام علیکم جی جی بہت شکریہ احمد بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ بہت اچھا بولے اور آپ کو بولنا چاہیے آپ کو آتے رہنا چاہیے اس روم میں اور آپ کو اسی طرح گفتگو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ترقی دے بہت کامیابی دے اور میں چاہوں گا کہ ماشاء آپ ضرور گفتگو کیا کریں مجھے بہت اچھا لگا آپ سے ماشاء اللہ اور کیا کہوں کیا نہ کہ سوالات تھے ایک تو بائیں ہاتھ سے مرغی ضفع کرنے کا سوال تھا تو بھیا جائز ہے اگر بس میں اکبر پڑھ لیا ہے لیکن اچھی بات نہیں ہر اہم کام اور اچھا کام دائیں ہاتھ سے چاہیے ٹھیک اور مجھے ایک سوال اور آیا ہے جی کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور پتا نہیں کہ ان کی کتنی نمازیں اور کتنے روزے ہیں تو بچہ کیا کرے تو بھیا فدیا دینا ہے بچے کو اور وہ ان کی زندگی کا حساب لگا لے مثلاً والد صاحب کی پچاس سال کی عمر میں انتقال ہوا تو سمجھ لے کہ پندرہ سال میں اگر والد ہوئے تو پینتیس سال کی نمازیں اور روزوں کا فضیا دے دے اور حضرت صاحب نے اس کی تفصیلات بتائی ہی ہیں चीक? دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ سرکار اللہ تعالی کی کوئی ایسی حدیث جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے عرب کے لوگوں کو برا مت کہو اگر کوئی ہے تو اس کا کوئی حوالہ عطا فرمانے بالکل ٹھیک ہے سرکار نے فرمایا لا لب الربا Uh, سرکار نے فرمایا کہ عرب کو گالی مت دو بے شک عربوں کو گالی دینا منع ہے اور ایسے ہی عربوں کی عزت کرنے کا فرمایا سرکار نے عربہ فقط احب بنی اوکا مق علیہ السلام جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی تو ہمیں واقعی عربوں سے بہت پیار ہے لیکن نجدیوں سے نفرت ہے کیونکہ نجدیوں کے لیے تو سرکار نے بھی دعا نہیں فرمائی اور فرمایا کہ ہونا کا uh, کیا فرمایا تھا کہ زلازل والفن وہاں سے لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہاں پر زلازل اور فطر نکلیں گے ایک لفظ ہے اس کا مجھے فیل یاد نہیں آ رہا ورب یہاں کیا یوز ہوا ہے کہ بہرحال مشکا شریف میری بات موجود ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے دعا فرمائی اور شام کے لیے دعا فرمائی اللہ بارک لنا تھی یمنی و شامینا تین بار اور صاحبہ نے عرض کی وفی نج دینا تو سرکار نے دعا نہیں فرمائی اور آخر میں فرمایا کہ وہاں سے فتنے اور زلزلے اٹھیں گے تو بھئی ہم نزدیوں کے خلاف ہیں کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے اور اگر کوئی عرب کہلانے والا بھی سرکار کا گستاخ ہوگا تو ہم اس کو برا کہیں گے کیونکہ وہ سرکار کو معاذ اللہ ٹھیک نہیں سمجھتا جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں تو ہمارے نزدیک عرب بہت محترم ہیں بہت مقدس ہیں بہت پیارے ہیں لیکن اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ورنہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جارڈن کے بہت سارے عربی لوگ یہودی ہیں آج بھی تو کیا آپ ان سے بھی پیار کریں گے ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ اگلے بھائی تشریف السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و مشتاق بھائی آپ آپ نے ہینڈ ریس کیا تھا آ جائیں سوال کے لیے مشتاق بھائی مشتاق بھائی جی آ جائیں آپ مائک پہ آ جائیں جزاک اللہ اچھا آپ کا سوال ہوگی میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ حضرت آپ کا سوال ہوگی اچھا حضرت آپ پھر دعا فرما دیں انشاءاللہ جو ہے پھر آپ آرام فرمائیے انشاءاللہ پھر نیک کل جو ہے جی جی آپ حضرت آپ دعا فرما دیں تو آپ پھر جو ہے نا چلے جائیے دعا, دعا فرما کے چلے جائیے گا نہیں حضرت آپ دعا فرمائے مجھے آپ آئے حضرت آئے, آئے, آئے, آئے مائک چھوڑوائیں جیسا کہ جی بہت شکریہ مشتاق بھائی آپ کل پوچھ لیجیے گا میں کل آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا انشاءاللہ تو کتابوں کے بارے میں بھی بیروت کی بھی ہندوستان کی بھی انشاءاللہ اور بس اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے جزاک اللہ بہت شکریہ بہت اچھا سفر رہا ہمارا لیکن مجھے انتظار تھا کہ اجاز بھائی کی طرف سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے لیکن اجاز بھائی نے تو کوئی ریپلائی نہیں دیا کسی لائق ہی نہیں سمجھا انہوں نے تو اعجاز بھائی ایسا نہ کیا کریں برائے کرم دیکھیں ہماری اور آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اگر بال ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میرے بھائی میرے بھائی ضرور اطلاع دیا کریں اپنے ویوز کا اظہار کیا کریں اور سیکھنے سے علم بڑھتا ہے پوچھنے سے علم بڑھتا ہے تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میرا علم بڑھا دیجئے آپ خیریت سے ہیں بہرحال <laughs> خوش رہیے آباد رہیے اور باقی بھائی بھی خوش رہیے دعا کر لیتے ہیں الحمد رب العالمین ہم نے جو دینی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سے راضی ہو جا. ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جا ہم سے دین کی خدمت لے لے دین کا کام لے لے یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا یا اللہ تعالی ہم سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توقی دے دے عشق رسول سچا عشق رسول عطا فرما دی یا اللہ! ہم پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما دنیا بھلی کر دے آخرت بہترین کر دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا کر دے حشر میں سرکار کا دامن نصیب کر دے قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سرکار کی پہچان نصیب کر دے اللهم ابن خب لنا آپ رب حضرات کا بہت شکریہ بس مجھے یہ بتائیے جی جی جی اللہ تعالیٰ اعجاز بھائی پر بھی اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ان کے اشکالات دور فرمائے اور ان پر ان کے لیے دین کو سمجھنا آسان کر دے اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی پکی محبت رکھنے والے ہو جائیں اور ہم بھی اللہ کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی محبت رکھنے والے ہوں بالکل بہت شکریہ اجازت جزاک اللہ آپ کا اور کی بھائیوں کا بھی اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے درمیان فراز موجود... رضوان بھائی موجود ہیں رضوان بھائی کا نک نظر آ رہا رزوان آئیو ہے رضوان بھائی آر یو ہے رضوان بھائی جناب رضوان بھائی اچھا جی جناب رضوان صاحب جی جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی آمین جزاک اللہ مجھے یہ بتا دیجئے رضوان صاحب ہے چیز چل رہا سنتے نہیں رضوان بھائی تو پتہ نہیں یار اتنی دور بیٹھے میں کاش کاش کاش میرے ہاتھ میں ہوتا ان کو پگڑ کی کھینچ کے کمر میں لانا بہرحال کوئی بات نہیں اچھا فراز بھائی ہے روم میں فراز بھائی آر یو دیئر آر یو دیئر بولو یا آر یو ہیئر بولو بہرحال طے کر لیجیے گا تو فراز بھائی جلدی سے بتا دیں تاکہ میں جاؤں یہ سب آ رہے ہیں یار وہ دیکھیں وہ دے تو اس سے جھڑا کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو بارہ ہم ملتے ہیں ان کل انشاءاللہ اللہ واٹ ایور ایک ہی بات ہے جی